بول سکتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو یہ پٹاخہ کیا ہے پٹاخے کی ابتدا ہوئی نمرود آگ لگائی نا سیز اللہ ابراہیم خانٹا نبی علیہ السلام السلام کے لیے انہوں نے آگ کے انار مر کے چھوڑے تھے آکشوازی کی تھی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 روکے سب کوشش کریں گے تو یہ مصیبت میں لاکھوں کروڑوں روپے کی آتش مردیاں بلکہ پہلے شروع کر دیتے ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس پر پابندی آگوں بنے میں لیکن پھر بھی یہ طرح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو اکلے سہی مت پابند عالم وسلم سلو والے پر